إن الحمد لله نعمل ونستغينه ونشهر فيه ونسلط فيه ونسلط فيه ونسلط فيه ونعود بجاه من ومن سيئات عاماتنا من يهده الله فلا رأس إزنا ومن يبجله فلا رأس إزنا وأشهد الله لا أشهد الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا ايها النبي لا تصدقوا ما حققت قاتل واقموا صلنا لله وانتم مسلمون يا ايها الناس تصدقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وافرق من هذا جهه وبص منه ما رجالا كثيرا والنساء وصدق ان الله تعالى رحيما يا ايها الذين امروا بتقوى الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان هذه كتابه الله وخير الله عليه وسلم واشرع الامور محدثاتها وقل لمحدث ابداع وقل الذي ضلال حدثوا برا وقل ضراره كلها فاذكر الله الصحيح كثير من الشوامل الوجيد بسم الله الرحمن الرحيم تشکر نوجوان ساتھیوں اور حاضر المسد صورت البقرا کے قائم کرنے کے علاوہ کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی بہت ہی اہم اور بنیادی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے وہ نزدیک اِنَّ اِنَّ محبوبہ اور محبوب دین صرف اسلام ہے اور عبدالآمین نے فرمایا اور اسلام کو چھوڑ کر کے جس نے کوئی اور دین اختیار کیا اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی دین اور کوئی عمل کو کچھ نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں بڑا خوشالا اور والا ہوگا. یہی دیر اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت آٹمراشان سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء یہی دیر لے کر کے آخر ہے اور اس دین کے علاوہ کسی نبی نے کبھی کسی اور دین کی دعوت نہیں دیب اللہ ہونا تھا اللہ رب العظین نے اس دین کو جو ہمارے اور آپ کے لیے پسند کیا انسانوں کے لیے پسند کیا اس کی بڑی خوبیاں ہیں اور اس کی بڑی حسنات اس کی بڑی بہترین تعلیمات اور وہ تعلیمات اور وہ خوبیاں اسلام کے آواز کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی انہیں آگا کر کے خوبیاں جو اسلام کی خصوصیات اس تھی اور اس پر اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد رکھی گئی وہ ہے یسر اللہ رب العمی نے یسر ہمارے لیے پسند کیا یسر کہتے ہیں آسانی آسانی یسر کے معنی آسانی اور سہ یا اس دین کے اندر کتنی آسانیاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہیں اتنی آسانیاں دنیا میں کسی اور دین کے اندر نہیں پائی جاتی رقدار نے ہمارے لیے آسانیاں کیوں پیدا کی ہیں ہمارے لیے مصر کیوں پسند کیا ہے أنت حراب العالمين ساتم وعليه يريدوا الله بكم الهسرة ولا يريدوا لكم الحسرة ولفكم الحدثة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا حد لكم تشكرون أنت حراب العالمين لحوذة في فرقية تذكراتي وفرمايات شادو رضا مجدينكم تربيه القرآن ودلت المعفو من الجنات من الهدى والفرقان فمات الشئد منكم الشهرة اليسوركم اللہ رب العالمین نے رمضان کے مزین میں قرآن کو حاضر کیا اور رمضان کا روزہ ہمارے اوپر فرق کرا کیا کتنے ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ فرق کرا دیا گیا ہے رب العالی ساتھ ہمایا ہمارے شہری کا تم ہو تمہیں سے جو انسان مارے رمضان میں اپنے گھر موجود ہو مقیم ہو، مسافر نہ ہو اسے چاہیے کہ فل رسوم ہوئے چاہیے کہ روزہ رکھے روزہ ترق نہ گئے، اگر انسان صحت مند ہے مسافر نہیں بلکہ وہ کم اپنے گھر میں ہے تو اس کو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے اگر روزہ اس نے چھوڑ دیا تو اللہ سے خود رجا کے ساتھ ماتے ہیں جس نے ایک دن کا رمضان کا روزہ پندرہ چھوڑ دیا اگر وہ زندگی بھر اس کی تلاشی اور کفوارے کی لیے روزہ رکھے تو اس روزے کا کفوارا نہیں ہو سکتا ہے اتنی سخت تعلیمات رمضان کا مہینہ ہے تمہارے اوپر روزہ فرق ہے اگر تم نے سے کوئی بیمار ہو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور ادا سفر یا تم نے سے کوئی ابھی رمضان کے مہینے میں سفر پر گیا ہے اور روزہ رکھنے میں کو تکلیف اور دقت ہوتی ہے تو بات میں کا ہیں آپ افراد کے مہینے میں بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اپنا حرف میں اس کو چھوٹ دی ہے اس کو آزاد کیا ہے اللہ نے اس کے پاس آسانی کا معاملہ کیا ہے بس کر بیماری کی حالت میں جو روزے آپ کے جتنے چھوٹ ہے یا سفر کی حالت میں جو روزہ آپ کا رہ گیا ہے اپنا رمضان آنے کے پہلے پہلے اتنے دن کے روزے کی صدا پڑھ دو تاکہ تمہاری کی تیس دن کی یا انتیس دن کی مہینے بھر کی پوری ہو جائے اللہ عربی نے یہ بہترین تعلیمات دے ہیں اور مسلمانوں پر آسانی اور سہولت کر کے کہ رمضان روزہ فرق لیکن رمضان کے مہینے میں اگر ساتھ ہو یا سفر میں چلے گئے تو تمہیں آزادی ہے روزہ نہ رکھو باقی اس کی قدا کر لو یہ اللہ کارہ ہمارے لیے بہترین کتنی چیز تو ہوگا مریض اور مسافر مسلمان کے لیے جو اللہ کام سکتی ہے جس کا تصرات کر کے ہی بچار فرمایا یوریبر بولا یوری بھوت مل غسرا یہ اللہ نے قانون لیے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کبھی تنگی اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں ولا عجوری تو میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ولا عجلی دومر روشنا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا اور اللہ رب العالین نے بھی بیاں کروایا یہ آسانی تمہارے لیے مقرر کر کے اور سختی سے تمہیں بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بھی ایک قانون بنایا ہے اور تشکر تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایسا فری تمہیں نصیب فرمایا جس میں کوئی گلتی کوئی پریشانی کوئی دشواری نہیں ہے نماز کے لیے اللہ رب العظین نے وضو کو فرض کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کرنے کے لیے بغیر ودو کے کوئی انسان نماز پڑھے اس کی نماز کا قبول نہیں ہوتی نماز کے لیے وطو شرط رہے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اللہ چار دن نے وضو کی فرضیت کرے نام کرتے کرنے کے بعد اورزیت کا حکم نام کر لینے کے بعد یاد تم کو میرا ایمان ماتور جب تم رماج پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھل لو اپنے ہاتھوں کو دھل لو سر کا نشہ کر لو اپنے پیر کو ڈھونڈ لو یا یعنی اللہ نے کو حکم ہو گے اور سراش بغیر ورو کے نماز کا روز نہیں ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسی حالت ہو جاتی ہے جہاں انسان پانی نہیں پڑتا جہاں انسان کے لیے پانی کو نہیں ہوتا یا انسان بیمار ہو جاتا ہے اگر پانی استعمال کرے اس کو تکلیف ہوتا ہے یا انسان کو بناوٹ رہے ہو جائے اور جناب کی حالت میں وہ کر لے تو ممکن ہے بھی اس کو تکلیف دولا. اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی اندھ ساتھ شاہتے ہیں وضو کی فرض نہ کرنے کے بعد وضو تمہارے اوپر فرض پڑا دے کر کے اندھ تمہارے پاس کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تمہارے لیے کوئی پریشانی کا کو فروغ نہیں بنا کر چاہتا اللہ <سلام> سارا تمہارے ساتھ آیا کرتا ہے تمہارے اور فرد ہے لیکن نماز سب ساتھ آزاد ہو گئی نماز پڑھنے का ٹائم है اب تمہیں पानी नहीं मिल रहा है। وصو کی ضرورت ہے یا نہانے کی ضرورت ہے لیکن پانی تمہیں نہیں دے رہا ہے ہم ایسی صورت میں یا تم بیمار ہو پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتے یا تم ناپاب ہو غسل کے لیے تمہیں پانی میسر نہیں ہو رہے تو سہرکارہ نے یہ نہیں حکم دیا کہ ہاں تم کنواں تھوڑو اس کے بعد پانی نکالو پانی نکال کر کے وصو کرو سب نوازو نہیں اللہ نے ایک مشکلات نہیں ہمارے کو کر کی بہت ہی آسان آسان ہی نہیں ہر جہاں احساس بنا کے بھائی کل تم مردہ اور کیا ہے کو میں نے بتا تم ندی کھو گئے تمہیں وبو کی ضرورت ہے پانی استعمال کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے یا تم صحت مند ہو لیکن پانی تمہیں نہیں مل رہا ہے تو اللہ تارہ اس ساتھ مارے تم جہاں کھڑے ہو اسی مٹی پر ہاتھ مار کر کے قیام کرو تم کو ہمیں پاک کر دیا یہ اللہ تارہ کے حرد پور میں پانی کا دلّا ہو تارا کوئی کی روایت نہیں رہے تو آپ شام کے پاس سو رہے ہوئے کرنے یا رسول اللہ اتنی رضول میں نوجوان آدمی ہوں اور آپ نے میری ڈیوٹی فرا دے سرکار کے جو معروف ہے وہاں نگرانی کے لیے وہ خبر کر گئے بہار میں ہمارے پاس پینے بچے رہتے ہیں ہمیں جنابت کی لائف ہوتی ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے پاس پانی بڑا تھوڑا سا پینے گھر کے لیے رہتا ہے تجارت پھر میں کیا کروں اگر نہ دیتا ہوں تو پیار مر جاتا ہوں اور اگر تین چیزیں بچاتا ہوں تو نہانے کے لیے نہیں پر پانی کو اثر ہوتا آپ نے ساتھ سمایا تم دیا کر کے نماز پڑھتے رہو اللہ لاہ یہ کر دین نہیں لکھنا آپ نے ساتھ روایا اور اگر تجھے تیس سال سال نہیں ملتا مٹی سے نماز پڑھتے رہو میرے بھائی اس دین کو نہ آسان اور سہے اس دن بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ کم دے دینے کے بعد میری رہے تو آسان کے ساتھ سامانے میرے بھائی اسلام نے اللہ نے بڑا کرم کیا آپ کے اوپر نماز فرض کیا روزہ فرض کیا خطر فرض کیا زکاط فرض کیا ہر آپ کے اوپر فرض کیا ماں باپ کے حقوق بلی بچوں کے حقوق فرض کیا ہے اتنا ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جتنا کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے یہ یاد رکھو تمہاری تمہیں حکم نہیں دیتا ہو نسل ہو نسل انسان کو اتنا ہی مقدر بناتا ہے جتنے اللہ کرنے کو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اللہ نے سیری ناٹ اور اتنا اللہ آنا کرم کرنے کی تو فیملی کرائے نہ آپ نے فوج بھی تھی تھی فوج بھی فوج واپس آئی لیکن ایک نو نوجوان صحابی دائر ہو گئی نئی رہے پوچھنا کیا بات ہے وہ نوجوان انسان کا پردیش آ رہا ہے لوگوں نے کہا رسول اللہ وہ انتقال کر دیا آج محای سے انتقال کیا لوگوں نے بتایا کہ یار سورنہ وہ رات میں جنگ کے بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا تھا پیر تھی تلوار کے میٹوں کے بہت سنگر ہم جسم پہنچ چکی تھی آج کو سویا ایک اس کو اس کی ضرورت پڑتی جی اور میگا میں ہم لوگ تھے اور ٹھنڈا پانی مٹی کے برتن میں جیسے آپ ہمارا جانتے ہیں پرانے زمانے کے ہی نہیں ہوتا تھا بڑا سے برتن مٹی کاجے کا یا پینر ہوتا تھا اور اسی کے اندر پانی بھر لیا جا جا جاتا تھا ٹھنڈی ہو اس سے پانی اور ٹھنڈا ہو جاتا تھا سردی کا موسم था। ٹھنڈی تھی اور آپ کو انسان گشت رات کو اس کو نہانے کی ضرورت پڑی نماز پڑھنے کے لیے خود کو تھا تو ایک نماز پڑھنے میں ادا کروں اپنے ساتھی جو تھے ان سے پوچھا کہ لوگوں مجھے اصل کی ضرورت ہے اور زخم بہت ہی زیادہ سدن پر پہنچ چکا ہے ہم جب خطرہ ہے کہ اگر میں ڈھان تو ہماری تمہارا زخم اور رہ جائے گا تو کیا ہم کر سکتے ہیں لوگوں نے کہا نہیں یہ پانی موجود ہے تم مرو یا زندہ رہو نماز اللہ تعالا کو وہ نہیں کرے گا نماز کی بڑی اہمیت تھی اس نے لوگوں کے مشورے اور لوگوں کے بچانے کے مار اپنی جان کی فکر نہیں کیا لوگوں نے جیسے ہی چھنٹی کے پہلے گوبند نے اسی ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور بیماری کو ہی وہی وہ انتقال کر دیا سہارے رام نے ایک چاہیے کرو رو ہو کر لوگوں نے غلط فتبہ دے کر کے اس کو ماہ ڈالا اللہ تعالیٰ ان کو بھی برتاب ہو گئے سنا بھوک کر دی پھر آپ نے اے مایا لینا تھا رے بھائی اچھا مارا من ہے اے اللہ تعالیٰ سے تم کا حکم دے دیا ہے تاکہ جی تم کسی چیز کا دشماری اور پریشانی مبتلا نہ ہو جاؤ بیمار ہو ہوئے سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی قدرت تمہارے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ما یرید اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی پریشانی اور سختی میں نہیں مبتلا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسی لیے رکھ تمہیں اللہ نے اسلام پر جس کے اتنی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو یہ اللہ نے ایسا چیز تمہیں فرمایا ہے اس میں اتنی آسانیاں اور اتنی سہولتیں ہیں اسلام کیا میرے بھائیو اتنی سہولت ہے دنیا کا کوئی اور مدد اپنے کرنے والوں کو بھی دیا کرتا اسی لیے نبی ابھی پر آپ اتنا ساتھ بناتے ہیں اب اے اب अजी ہاتھ بہت ہی جاتا ہے اللہ کام ہے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا ہے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں سہولتیں ہی سہولتیں اس دین بڑا آسان ہے ایک حدیث کے اندر آپ نے ساتھ سنایا پولیس کو تین حنیفی ہم اس طرح اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا ہے اس کی بنیاد دو تینوں پر ہے نمبر ایک وہ تین حنیف ہے نمبر دو وہ سمہا ہے جیب حنیف نہ ہے جس میں خالص توحید کی دعوت ہے جس میں شرک اور سدھا کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ وہ سی حنیف کوئی طویل اللہ نے ہم کو سیدھے حنیف لے کر کے بھیجا ہے ایسا دین ایسی توحید لے کر کے بھیجا ہے جس میں سمنا برابر سیری کی نفات کی ریاکاری کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے خالص اللہ تارہ نے ہمیں سیدھ توحید لے کر کے بھیجا ہے نمبر دو وقت سمہا اور دوسری خوبی اس دین کی جو اللہ نے بھیجا ہے وہ سبہا ہے, مطلب ہے آسانیاں خاص ہے اور عمل میں اللہ نے بڑی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہے یہ دین اسلام ہے اللہ کا دین اسلام عمل کرنے سے کوئی نفیف حقر کو الحمد <سلام> للہ اللہ تعالیٰ کو جب کھیل تو آپ کی بڑا بڑے متاثر فرمایا ہمارے آخری نبی شرشک سچر سوراخ میں ان کے سبور میں تمام طاقتات والی کتابوں اور تمام اقویت کی زبان و پیشی گولیوں میں موجود ہے ہمارے نبی کا سماج ہے دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں میں دنیا میں جو لوگوں کے اندر دین بڑا سخت ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے دنیا میں دین چل رہے تھے چاہے اجنان چل رہے تھے ان کے مطابق وہ عش سے پوری قوم کے لیے عشق رکھے اور اپنا کتنا کتنے پریشان کل تھے اللہ نے دو رقصوں میں تذکرہ کیا ایک ہر عربی زبان میں عش رکھ رہتے ہیں ایسا ہو اور اتنا خاری ہرکم بابن ہو کہ آپ کے سر پر سلا جائے تو نہ آپ آگے جا سکیں نہ پیچھے نہ اپنی وجہ سے تک کر سکیں اب بھی سبان میں ایسے بوجھ کو اس طرح کہا جاتا ہے اللہ کرواتے ہیں ان کے لیے ہر بن چکی تھی آپ ہر کڑی نہیں وہ ہر کبھی ہاتھ بات کر کے اس کے گھر کر مار دیا جائے تاکہ بالکل مزے ہو جائے وہ کوئی اپنی منمانی اور اس کا کوئی اختیار واسی رہ جائے آپ کے ساتھ ہمارا جس طرح سے ایک مجرم کو بعد ہاں. اس کے ہاتھوں کو پار کر کے ہر کڑی چڑھا دی جاتی ہے اب اسے کوئی احتیاط کرنے کا باقی نہیں رہ جاتا ایسے ہی ہمارے آخری کبھی سے پہلے دنیا کے جتنے مذاہب تھے جتنے دین والے تھے اپنے ماننے والوں کو بیوی میں پکیلی میں گزاحی میں اور اس طرح سے کھانے پینے کا چکر کرانے والوں میں اس طرح سے کو مجبور بنا دیا جی تھا اپنے طرف سے اپنے مل اپنے مرضی سے نہ لہ کے عبادت کر سکتے تھے گناہوں پر توبہ نہیں کر سکتے تھے تبھی لہتا سے مانگ نہیں سکتے تھے اس قدر اللہ قدروں نے چاہ کے سنتوش بنا رکھا تھا کن آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوس ہندو تھے ہندوستان اس کو کہتے ہیں وہاں کا نظام یہ تھا کہ شوہر کے انتقام کرنے کے بعد عورت بھی شوہر کے پاس میں آپ کو سنا دیتی تھی کسی ایک عورت کو اجازت ہی نہیں تھی کہ شوہر بجانے کے بعد دنیا میں زندہ رہے لیکن اسلام کی یہ برکت ہے بھی مسلمان پہنچے لیکن اس ہی تو آج ہزاروں میں کہیں ایک کیس ایسا ہوتا ہے وہ رحمد اللہ آج ہندوؤں اپنے بھی زندگی کو دار دے رہی ہے یہ اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ہمارے نبی نے بوجھ کو سارا اور اسی طرح سے ہمارے نبی نے جو لوگوں نے ہر گلا رکھی تھی اور بندوں کو اللہ کے بندوں کو بالکل مجبور کر دیا ہاں ہمارے ندی ہے وہ لگا رنگی کو توڑ کر کے انسانوں کو آزاد کر دیا آج آزادی کے نام پر آج آزاد آزادی کے نام پر دنیا آج دنیا کے بڑے بڑے دو دنیا کے ناموں کے جو بنے ہیں وہ آزادی کے نام پر غلامی بنا رہے گلا رہے ہیں اور ہمارے ندی میں آزادی کے نام پر ساری دنیا کو آزاد کرایا یہ ہمارے ندی ہمارے قرآن اور ہمارے اسلام کی حالت ہے یہ ساری خوبیاں اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھی تھی میرے بھائی لوگ ایک جس سے بھی ندو اللہ تعالیٰ سناتے ہیں یہ تین بہت ہی آسان ہے اے دو, دو اللہ حق دیار دیار اللہ کی راہ کوشش کرو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنے نماز کے ذریعے روبے کے ذریعے توحید کے ذریعے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی تم کوشش کرو اللہ علیکم اللہ تعالیٰ نے تین اسلام کے اندر تمہارے اوپر کوئی تنقید نہیں رکھی ہے اللہ عمر خطاب اللہ دور خلافت میں جب حضرت بھی نہیں دربار میں پہنچے اس وقت کا بھارت کا بادشاہ? اس کے دربار میں پہنچے جب طرح کے دربار میں ہمارے ہمارے دربار میں آ رہا ہے بڑے احتمام کے اے بہت بڑا کھیت منایا اور اپنے باہر فوج کھڑی کر دی گڈے پر سوا ہو کر کے حملہ ہو کوئی نہری نہ کہاڑ تھی اور نہ کوئی ہائی جہاز تھا روکنا تھا کہ نہیں آداب کے خلاف ہے کہ آپ کا کسا اندر تک جائے کاگر میرا کفا نہیں جا سکتا تو میں تو واپس جاؤں میں داخل ہوتا اپنے اللہ وہ بھی بنا رکھے تھے اس بادشاہ کے دربار میں بھی اپنی آزادی زندگی گزارنا کہتے ہیں اس کے کسی کابر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے آگے بھائی آنے آگے بڑھے انہوں نے نیڈا رکھا تھا نیڈا اوپر رکھنے کے بجائے پہنچتے ہوئے گئے گئے سارا کا خراب کرتے ہوئے گئے آگے پہنچتے کہاں میں نہیں رکوں گا میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں تمہارے میں اپنی مرضی سے جانوں گا آگے پڑھے اللہ شرابی کچھ چلے جائیں تخت پڑ گئے تھے اور موقع مو کے کچیا رکھتا تھا اپنے پی ایک کچیا کو کھینچا ادھر کترا بیٹھا تھا اور سامنے پیٹ آرام کر کے خود سے بیٹھ گئے ہے گٹھے پر سوال ہٹے تمہارے کپڑے پیور لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ ملے گا اتنا شریر اتنا چلیے کہ دھکے دے بہت ہو گیا اور آداب شاہی بتا رہے کے بجائے مخلوق کے عبادت سے نکال کر کے خالی کے بادت پر لگا دی نمبر دو کہا اور ا جے تو کی دنیا اس دنیا کی زندگی میں یہ بڑے مشہور ہے ان کی ساری زندگی تنقید کی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تنقید کے بعد اس کو خوشحالی کی طرح شکار ہوئی میرے بھائی इस्लाम اسلام سے زیادہ इस्लाम ہاں. اسلام سے زیادہ इस्लाम ہاں. خیر ہاں. ہاں. ہاں. ہاں. ہاں. اور دنیا کوئی بھی نہیں اور دنیا میں انسانی فکر تو اور انسانی ہاجہ اور انسانی کوبیشن کے نگر دیکھ بھال کرنے والا اور ان کے مناسب دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا چیز है ہے آپ کے دکھ میں اگر ساتھ دے سکتا ہے تو اسلام دے سکتا ہے है میں سکتا ہے اسلام سکتا ہے میدان تو اسلام دے سکتا ہے تو اسلام دے سکتا ہے موٹری اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا اسلام ساتھ دے گا باقی سارے مذہب اپنی جگہ پر جاتے ہیں مارنے والے اپنے مذہب سے نکل ہی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو میں تو ہی جو تین آسان ہے تو اللہ تعالہ نے آپ کو دے دیا اب بھی زیادہ اگر آسانی چاہیں آپ جتنی آسانیاں اللہ نے ساری آسانیاں آپ چاہیں آسانی گے تو اسلام سے باہر ہی ہو جائیں گے دنیا آپ کو روشن خیال کہہ دے گی دنیا آپ کو مسلمان کہہ دے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے جیت سے آپ نکل جائیں گی اس لیے اتنی ہی آسانیاں استعمال کرو جتنا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں اتنا پر ایک باریکہ تم لینے میں کون سی سکتی ہے کون سی سکتی ہے لیکن اب آپ کہتے ہیں نہیں پردہ پر تنگا ہے اور یہ میں تنگی ہے ہماری ہماری جم ہماری میں دیکھ لیتا آپ کے دھو میں پردہ ہمارے لیے کچھ سیمت بھی بن جائے ارے سردی کا موسم ہے سردی میں دھاری بیویاں دھاری پیٹیاں کتنے کتنے کپڑے اپنے بدلوں پر لاد لیتی ہیں اور اس لیے یہی اور جو چہرہ پردے کو اسی وقت لگتی ہے جب روڈوں پر چلنے لگے اب ادھر گرم ہوا ہے کب دوبار پڑنے لگے تو خود بھی فوری طور پر تھانک لیتی ہے اللہ یہ دنیا کی گرمی دنیا کی دھوا ہوا اور دنیا کی سو سے بچنے کے لیے تو ہے لیتی ہے اللہ کی رکھا اور جہنم کی آپ سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو تھاپتا سمجھتی ہے اس لاکھ چیز کو سکتی ہے کتنی بھی پریٹھی کی چیز ہے میرے بھائیوں اسلام کے اندر تو سکتی نہیں جتنی آسانی آپ کو چاہیے تھی اللہ نے سب دے دیا ہے اگر یہ آسانی بھی آپ اختیار کرنا چاہے گے اس سے ادا کا ہونا چاہتے ہیں تو پھر دین کو خراب کہہ کر کے جی اس سے جدا ہو جانا کرے گا جیسے آج ایک کتاب پر والے انتہ پریوار رہنے والے رسول پریمان رکھنے والے چند تو چاہنے پر ہی رکھنے والے ایمان تو سب چیزوں پر ہے لیکن ننگی اور سیون کی کہہ رہی ہے نم کے رسول کے سو رہے ہیں ایک اور شوق ہے پر نبی رسول پر بھی ایمان ہے جیسے سوائے حرام کھانے کے اور کوئی ان کا سیوا نہیں رہ گیا ہے دنیا میں سیوا سفار پڑانے کے کوئی اور چیز ان کا اور کوئی کام ان کا نہیں رہ گیا جیسے وہ اللہ پر نبی پر رسول پر جتنے پر رکھتے ہوئے ابھی چیز سے نکل گئے ایسے اچھی سے نکلے کہ ہم نے ہمارا رشتہ عالموں کو کپڑے سے بھی نکال دیا کپڑے سے بھی نکل گئے اور اپنے اپنی نکل گئی بیٹیاں آپ سے نکل گئی اور رب تتمه دوله جو قيام ان کو شفاعت دیا تھا جو غضوب الله تعالی ان کے صدقہ عطا اللہ توفیق سنا باد موحد متوکسین پڑھا اللهم اكرم المؤمنين والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله انما يعملوا في ادل بكثره وفي تاس القرب وينهاش فسائق ودول سر والمس يا رب كل هذا كل الطرق ورسل الله لكل طرق ودعوه لنفكر في الله